عملی تقاضا اسلام میں شرعی سیاست کا نظام اختیار کیا گیا ہے یہ وہی چیز ہے جس کو موجودہ زمانے میں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اسی اصول کی بنیاد پر خلافت کا نظام قائم ہوا مگر تقریباً تیس سال کے بعد لوگوں کو محسوس ہوا کہ خلافت کا نظام عمل ورک نہیں کر رہا ہے سیاست میں اصل چیز استحکام اسٹیبلٹی ہے مگر خلافت کے نظام کے تحت استحکام کا یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا چنانچہ چوتھے خلیفہ علی ابن طالب کے بعد مسلم دنیا میں خاندانی حکومت یعنی ڈائنیسٹی کا طریقہ رائج ہو گیا اور بعد کی تمام صدیوں میں عمل مسلمانوں کے درمیان یہی نظام رائج رہا خاندانی بادشاہت کا نظام جب شروع ہوا اس وقت صحبہ اور تابعین بڑی تعداد میں موجود تھے اس کے بعد محدثین فقہا اور علماء متقدمین کا دور آیا ان تمام لوگوں نے عملاً اس سیاسی تبدیلی کو قبول کر لیا اس کا سبب کیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ اسلام میں سیاست کا اصل مقصود سماجی استحکام سوشل سٹیبلٹی ہے یہ استحکام خلافت کے نظام کے تحت حاصل نہیں ہو رہا تھا لیکن خاندانی حکومت کے تحت وہ حاصل ہو گیا اس لیے پریکٹیکل وزڈم کے اصول پر اس کو قبول کر لیا گیا یہ بھی ری پلاننگ کا ایک کیس تھا اسلام کے پہلے دور میں خلافت کا نظام قائم کیا گیا لیکن تجربے سے معلوم ہوا کہ خلافت کا نظام ورک نہیں کر رہا ہے اس کا سبب یہ تھا کہ پچھلی تاریخ کے نتیجے میں لوگوں کا یہ ذہن بن گیا تھا کہ حاکم کے بعد حاکم کی اولاد کو حق حکومت رائٹ ٹو رول حاصل ہوتا ہے اس وقت تک یہ رواج ختم نہیں ہوا تھا اس لیے پریکٹیکل وزڈم کا تقاضا تھا کہ خاندانی حکومت کے نظام کو اختیار کر لیا جائے تاکہ کم از کم سیاسی استحکام کے نظری سبب یعنی تھیورٹیکل ریزن کے تحت خاندانی سیاست کا نظام اختیار کر لیا گیا یہ ری پلاننگ کی ایک مثال ہے تاریخ کے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ اس معاملے میں دور اول میں لیا ہوا ری پلاننگ کا فیصلہ با اعتبار حقیقت بالکل درست تھا ری پلاننگ کے معاملے کا تعلق اصول یعنی پرنسپل سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق طریقہ کار میتھڈ سے ہے طریقہ کار کبھی مطلق ابسولیوٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعین ہمیشہ عملی افادیت یعنی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 بہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو یہاں ایسر کا لفظی مطلب ہے آسان یہاں آسان طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جو آسانی قابل عمل ہو یعنی وہ طریقہ جو گوئی جو کوئی نیا مسئلہ پیدا نہ کرے جس پر غیر نسائی غیر نزائی نان کنٹروشل انداز میں عمل کرنا ممکن ہو اس حدیث سے کامیاب منصوبہ بندی کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ منصوبہ پوری طرح قابل عمل ہو وہ کوئی نظا پیدا کرنے والا نہ ہو وہ ایک نتیجہ خیز طریقہ کار ہو ایسا نہ ہو کہ کہنے میں تو وہ ایک خوبصورت بات معلوم ہو لیکن جب اس کو عمل میں لایا جائے تو وہ صرف مسائل میں اضافہ کرنے کا سبب بن جائے حقیقت یہ ہے کہ پہلے منصوبے میں اس تجربے کا موقع ہوتا ہے اس تجربے کا موقع ہوتا ہے کہ کیا چیز قابل عمل یعنی ورکیبل ہے اور کیا چیز قابل عمل نہیں اس لحاظ سے دوسرے منصوبے کا فائدہ یہ ہے کہ بے نتیجہ عمل سے اپنے کو بچایا جائے اور صرف نتیجہ خیز پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کی نئی منصوبہ بندی کی جائے تاکہ پہلا منصوبہ اگر بے نتیجہ ثابت ہوا تھا تو دوسرا منصوبہ نتیجہ خیز ثابت ہو جو مقصد اگر پہلے منصوبے میں نہیں ملا تھا تو اس کو دوسرے منصوبے کے تحت حاصل کر لیا جائے اس کے مطابق یہ کہنا صحیح ہوگا کہ پہلے منصوبے کے وقت غلطی قابل معافی ہو سکتی ہے لیکن دوسرے منصوبے کے وقت غلطی قابل معافی نہیں اس اعتبار سے دوسرے منصوبے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کو شروع کیا جائے غلطی کا کھلا اعتراف کیے بغیر دوسری منصوبہ بندی سرے سے منصوبہ بندی ہی نہیں بلکہ وہ نقصان میں اضافہ کے ہم مانا ہے